اب الاصر یا عصر کی سنت دو رکت اولمعرب یا عرب کے سنت دو رکت اولعشاء عشاء کے دو رکت صبح یا کے دو رکت قبط اللہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے اس سے تعداد آپ کو یاد ہے ہاں ظہر میں کل آر رقع سنتے ہیں البتہ اب ابھی بعد میں آ جائے گا پھر میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں زہر کے جو آڑ رکعت سنتے ہیں آپ آٹھ کے آٹھ کو فرش سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں آٹھ کے آٹھ کو فرض کے بعد بھی پڑھ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 مثلاً میں دو رکت پڑھتا ہوں اللہ کی قرب کریں اس طرح مثلا ہر سنت نمازوں کو اس طرح پڑھیں جتنا رکات پورا کرنے پھر اسی طرح پورا کریں ہاں دو رکت ہو تو اسلِ رکت قربت اللہ پڑھیں تین رکتی ہو تو جیسے بھی تن میں وسلی صلاح رکاتن قربت اللہ پڑھیں اور زور کے اربہ میں پڑھیں اصلی اربار قاتن قربت اللہ پڑھیں تو بھی لابا سبھی کوئی حرج نہیں ہے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 اصل رکھتے نقبۃ اللّہ تو اس کا آسان ہو جائے گا کسی کے اللہ افض بولنا مشکل ہو اس کے لیے وہ نہیں بولا اب صرف رکھاتاً نہ رکھتے انسلاء آسانی کے لیے شریعت نے ہمیں سہولت دیا ہے جب آئین افضل ہے سنتن و تر تو اس کو پڑھنا چاہیے تو آج کے بعد اس پر اتوا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھ کر عمل کرنے کی عمل کرنے کی توفیع طافرما آمین آل.